الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ لکھ و حبیب الله حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ لکھ و یا نور اللہ نیچے مچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا ایک پچھلے سلسلے کو آج مکمل بھی کرنا ہے پچھلے کلام کو کمپلیٹ کرنا ہے اور کلام آپ کا پسندیدہ ہے۔ جی ہاں وہ کلام ہے سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اب اس کلام کے اگلے اشار کچھ باقی ہیں سنتے جائیے ایمان کو تازہ کرتے جائیے شیر ہے کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے آئیے ان مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھ لیجئے کرن کہتے ہیں کرنو یعنی کرن کی جمع زمانے کی جمع کرنو بدلی یعنی بدلنا بادل کا چھوٹا ٹکڑا اس کو بھی بدلی کہا جاتا ہے اور اب اس سے کیا مراد ہے اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے سبحان اللہ شاید بہت سارے ناظرین نے یہ شعر سنا ہوگا اس کا مطلب سمجھنا آیا ہو حضرت آدم علیہ سلاط و السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام تک نبی آتے رہے جاتے رہے کوئی کسی زمانے کا نبی کوئی کسی علاقے اور کوئی کسی خطے کا کوئی کسی قوم قبیلے کا نبی اس کے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا لیکن جب ہمارے آقا علیہ اصلاۃ والسلام آفتاب و مہتاب آسمان نبوت بن کر اس عالم میں تشریف لائے تو کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے اور تا قیامت کسی اور نبی کی نبوت کی ضرورت نہ رہی کفر کی گنگور گٹائیں دور ہو گئیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ اثرات والسلام خود فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں اللہ کی غیرت نے گوارہ ہی نہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبوت عطا فرمائے پیارے آقا علیہ السلام کا جیسے حسن بے مثال و لا جواب ہے اسی طرح آپ کی نبوت بھی با باکمال و بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کی مکان کی قید سے ماورا ہے اللہ اکبر میرے آقا اب تا قیامت نبی ہیں سب کے نبی ہیں تب ہی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کرنو بدے لی رسو نو کے گوتی رہی کرنو بدے لی رسو نو کے گوتی رہی شاندے نیک ہمارا نبی چاند بدے نکیلا ہمارا نبی بیٹی بیٹی اسلامی بھائیوں اگر اس کلام کے سب سے مشہور و معروف شیر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو شاید سبھی کا جواب یہ ہوگا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب آئیے شیر کے کچھ بانا کو سمجھتے ہیں اب دینے کو یعنی عطا کرنے کو اس سے مراد یہ ہے اور کمال کی بات کی ہے امامش کو محبت آلہ حضرت نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات با برکات کے سوا اور کون ہے جو ہر سوالی کو اس کی چاہت سے زیادہ عطا کرے کسی کو ایمان دے کسی کو ہدایت دے کسی کو ایک بار جنت دے حضرت حضرت عثمان غنی کو اٹھارہ بار جنت دے دے یہ صرف اللہ ہی کا محبوب ہے جو اللہ کی عطا سے ہر کسی کی حاجت کو پورا فرما رہا ہے کیونکہ دو جہاں کی نئے ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ایسی شان اور کس کی ہو سکتی ہے نبی پاک علیہ اس اسلام کے سوا اور کوئی نہیں حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک اور جگہ نبی پاک کی سخاوت کے بارے میں لکھتے ہیں میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں تو اور کوئی نہیں میرے آقا کے سوا ارے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ذرا شیر کو ایمان تازہ کرتے ہوئے سنیے اللہ حضرت لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دے دینے کو کون دے تاگے دے کو من چاہیے کون دے ہمارا نبی سبحان اللہ, سبحان اللہ و اگلا شیر سنیے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اس شیر کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھے کھلے یعنی چمکے روشن ہوئے چھپ گئے یعنی غروب ہو گئے علاجت فرماتے کس کو معلوم ہے کہ کتنے امبیا اور مرسلین آسمان نبوت پہ ستاروں کی طرح اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے اور جب ان کی مدت ختم ہوئی تو چھپ گئے لیکن جب ہمارے آقا علی و السلام کی باری آئی تو آپ آفتاب عالم بن کر آسمان نبوت پر ایسے جلوہ گر ہوئے ایسے چمکے کہ کبھی ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ بہت خوبصورت بات ایک اور جگہ بھی علاجت نے لکھی نا ورفانا پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں انبیاء علی مسلط کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن ذرا بتائیے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے آکا رونک رونق کے محفل ہیں میرے آکا اس شمع نبوت کے ایک ایسے چمکتے ہوئے آفتاب ہیں کہ جس کی برکت سے بزم رسالت جو ہے وہ چمکدار ہوئی ہے بڑی شاندار بات آراض دیکھتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا ندی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نڈو ندوب... ڈو ہمارا نبی پر نڈو نڈو ہمارا نبی سبحان اللہ خان اللہ بہت خوبصورت بات ملک کے میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سبحان اللہ خان اللہ اب یہاں کچھ مشکل الفاظ کی معنی پہلے سمجھ لیں کونین سے مراد دونوں جہاں تاجدار سے مراد بادشاہ اور آقا سے مرا سردار امام عشق و محمد لکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دونوں جہانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور ہمارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ ان بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں سبحان اللہ شاعر لکھتے ہیں نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آقا آئے تو یہ سارا عالم بنا اور دیگر انبیاء کو بھی نبوت اور رسالت ملی ایک اور جگہ پیارے آکار کی اسی امامت اور سیادت کا ایک زبردست مظہر ہمیں شب مہراج کو مسجد اقسا میں ہونے والی نماز بتاتی ہے حضرت لکھتے ہیں نا نماز اقسا میں تھا یہی سر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جنہوں نے پہلے سلطنتیں کی ہیں وہ آج ہاتھ باندھے نبی پاک کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ سارے جہانوں کو پتہ چل جائے تاجداروں کا آکا ہمارا نبی کیا خوبصورت بات کی ہے ملک کونین کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ملک کوج دار ملک کے کویات میں دار تاجدار دار ج کا کا ہمارا نبی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جناب اگلا شیر ذرا سنیے گا فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں میرے بچے اسلامی بھائی لامکان جس پر مکان یا جگہ کا اطلاع کی نہ ہو سکے اس کو کہتے ہیں لا مکان اور اجالا مراد روشنی ہے امام محبت اعلیٰ حضرت اس شیر میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ چاند سورج کی روشنی تو پھر بھی محدود ہے نا کہ چاند رات کو چمکتا ہے سورج دن کو نکلتا ہے یہ دونوں زمین اور مکان کو روشنی دیتے ہیں لیکن ماہ طیبہ سراجم منیر کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے وجود سے فرش بھی چمکے ارش بھی چمکے زمین بھی چمکے آسماں بھی چمکے مقام مقا بھی چمکے لا مکان بھی چمکے آکا تو وہ ہیں جن کی آمد کی حسرت آسمانوں کو بھی ہے جن کے قدموں کو چومنے کی حسرت جو ہے وہ جنت کو بھی ہے تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کیا خوبصورت بات امام عشق کو محبت لکھتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا لا لامکان تک ہے ہاں جس کا ہاں وہ ہے مک تک جا ہکاو ہے, ہے ہر مکان کا جالا ہمارا نبی ہر مکان کا جا ہمارا نبی یہ کلام امام و محبت نے بہت محبت کے ساتھ بڑے عشق کے ساتھ اور بڑی وارفتگی کے ساتھ لکھا ہے ذرا اشار سنیے گا دو اشار ایک ساتھ میں پڑھوں گا اس کی شرح بیان کروں گا آپ کیا لکھتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بہترین لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں مگر آپ یعنی میرے آقا سب سے بہترین سب سے اچھے ہیں نبی پاک نے خود فرمایا اللہ نے مجھے بہترین لوگوں میں بہترین خاندان اور قبیلوں میں بھیجا بس میں تم سب سے بہترین ہوں نسب کے لحاظ سے بھی حسب کے لحاظ سے بھی ذات کے اعتبار سے بھی شاعر لکھتے ہیں نا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیا پیاری بات ہے اور اب دوسرے شیر میں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی دونوں جہاں میں جس کو بھی آپ اونچا اور بلند شان والا سمجھیں جب نبی پاک کی عظمت کو ملاحظہ کریں اس کے بارے میں سمجھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ یہ تو ان سے بھی اونچے ہیں آپ جس کی بھی بات کر لیجئے بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میرے آکا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں بہت خوبصورت باتیں ہیں یہ دونوں اشعار ایک بار مل کر سنتے ہیں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 چ ہمارا نبی سارے اومے اونچا سمجھے جسے سارے اونچوں اچ او سمجھے جسے ہے اسوم جیسے ہمارا نبی جیسے ہمارا نبی اللہ خان اللہ اب ذرا اگلا اس کا شعر سنیے گا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کمال کی مثال آلہ حضرت بھی پیش کرتے ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اندے شیشوں سے مراد کیا ہے کالے اور ایسے شیشے آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت بلیک ہوں دھندلے شیشے ہوں اندر سے کچھ نظر نہیں آتا مگر کمال کی بات امام کو محبت حضرت لکھتے ہیں اس شیر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ بعض امبیائی کرام پڑھے لکھے محذب اور اچھے لوگوں میں بھی تشریف لاتے رہے لیکن ہمارے آکاس رات وسلام جن لوگوں میں مبوس ہوئے وہ کفر و شرک جہالتوں دلالت کے دلدل میں پھسے ہوئے تھے انتہائی غیر مہذب اور نا فرمان اور اسیا شی تھے اپنے گناہوں پر ناس کرنے والے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے بطو کی پوجا کرنے والے زدی، درم، بے حیاء اور ایسے ظالم لوگ تھے اندھے شیشے جیسے لوگ تھے مگر ہمارے آکا ان لوگوں میں بھی ایسے چمکے ایسے چمکے کہ ان کو چمکا کے رکھ دیا جو شرابی تھے ان میں سے بہت سارے پیارے آکا کی نگاہ فیض اثر سے تائب ہوئے جو راہ تھے وہ راہبر بن گئے بد کردار نیکوکار بن گئے خطا کار پرہیزگار بن گئے سیاہ کار وفا شعار بن گئے، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ جس کی دشمن بھی گواہی دے وہ جادو جو سر چڑھ کر بولے میرے آکا وہ ہیں کہ جو اندھے شیشوں میں چمکے ایسے عجیب و غریب اور ظالم لوگوں کو میرے آکا نے بدل کر رکھ دیا سارے عالم کو دور بنا دیا اللہ اکبر کیا پیاری بات لکھی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا ندی سب چمکے والے اجے میں چوں کا کیے سب چمک والے اجینو میں چمکا کیے الشی شو میں کا ہمارا نبی شیشوں شیشو میں ہمارا, ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیزرا سنیے جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابدھ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی بٹ اسلامی بھائیوں عمر ابدھ سے مراد ہمیشہ کی زندگی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شیر میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ہمارے آک ع نے توحید خداوندی کا ایک ایسا نغمہ عطا کیا ایک ایسا کلام عطا کیا کہ جو دل گناہ کر کے مردہ ہو چکے تھے ان میں نئی زندگی پیدا ہو گئی ایسے زندہ ہوئے کہ مر کر بھی زندہ رہے اور پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے جب ولایت کا مرتبہ پایا تو اپنی قبروں میں اپنے آخری مقام پر وہ آج بھی زندہ ہیں واقعی وہ ایسا کام ہے جو مسیح علیہ سلاۃ بھی نہ کر سکے لیکن امام الانبیاء نے کر کے دکھا دیا پھر ہوا نا ہمارے آقا جانے مسیحا پھر کیوں نہ کہیں ہم اپنے آقا علیہ سلاۃ کو کہ جانے مسیحا ہیں اللہ اکبر آلہ حضرت نے اسی مردہ دلی کو کس طرح جلا بخشنے کی التجا نبی پاک سے ایک اور کلام میں کی لکھتے ہیں آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں کیا خوبصورت بات ہے ذرا سمجھیے گا کہ جس نے مردہ دلوں کو دی امرے ابدھ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جس نے ملوں کو دی امرے ابد جس نے مردہ بد ہے وہ جان ہے ہمارا نبی ہے وہ جان ہمارا نبی پڑ اللہ، اللہ اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے اس مبارک کلام کے مقتے کا اترے کلام کا جی ہاں ہمارے امام کے کلام کا مقتہ اترے کلام ہوا کرتا ہے کمال کا مقتہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اب یہاں میرے میچے اسلامی بھائیوں مجدہ کسے کہتے ہیں خوشخبری کو مجدہ کہا جاتا ہے غمزدوں سے مراد غم کے مارو اور بے کس ہوتے ہیں جو بے سہارا ہوتے ہیں آلہ حضرت نے کمال کی تسلی دی ہے کمال کی بات کی ہے کہ اے رضا اے نبی پاک کے سناخان غم کے مارے بے سہارے گناہگار بے چارے جن کو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی فکر کھائی جا رہی ہے ان کو مشدۂ جاں سنا دو ان کو خوشخبری سنا دو کہ تم اکیلے نہیں بلکہ تمہارا غم خار آکا تمہارے ساتھ ہے جو تمہیں تمہارے گناہوں کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ اپنی شفاعت کے کھاتے میں ڈال کر لے جائے گا اپنی شفاعت کے سبب تمہیں ساتھ لے کر جائے گا اللہ اکبر کیا خوبصورت تسلی دی ہے اعلیٰ حضرت امام سنت نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے ہم گناہ گاروں کو اور اس طرح کی بات ایک اور شاعر نے بھی لکھی نا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے آلہ حضرت بھی تو ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا کہ مسعتیں دی ہیں خدا نے دام نے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے و اے گناہگاروں نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو تھامنے رکھنا ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا آسیوں تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے ان کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے آلہ حضرت نے خوبصورت بات مکتے میں پڑے پیارے دلا سے دیتے ہوئے لکھی لکھتے ہیں غم غمزدوں کو رضا مشدہ دیجئے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی خمسدوں کو رضا مشے دے کے ہے خمسدوں کو رضا مشید کے ہے بے قسوم کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے آ ہمارا نبی سب سے با سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت کلام اور بڑے ہی پیارے کلمات الحمدللہ جب ہم نے سنے رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے طربتِ عالی حضرت پر کروڑوں انوارو تجلیات کی بارش برسائے مدلی چینل دیکھتے رہیے عشقِ رسول کے جام پیتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلامِ رضا لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم